السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللہ شریق اللہ واشد محمد صلاۃ اللّہ وسلم و صاحب و منی تدا بحدی وسن بسنت ہی علیہ دین و, علی و گشتہ درس میں اسلام کے ارکان کا جو پہلا رکن ہے جسے ہم شہادتین کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے اور اس کا اقرار کیا جاتا ہے اس کا ذکر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ہوا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز یہی ہے اسلام کے جو بھی ارکان ہیں جو بھی عبادات ہیں جو بھی خیر کے کام ہیں جو بھی نیکیاں ہیں ان تمام کی قبولیت کا دار و مدار اسی رکن کے اوپر ہے اور یہ رکن دو جز پر مشتمل ہے پہلا جز کیا ہے اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا اقرار اس کے معبود برحق ہونے کا اقرار اور گواہی ہے اور دوسرا جو جز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی تو یہ دو جز ایسے ہیں یا پہلا رکن یہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت کوئی بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت اسے نہیں ملے گا یہ بنیادی چیز ہے اور اس کا ذکر بار بار ہوتا رہتا ہے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی آج ہم پڑھیں گے اسلام کا جو دوسرا رکن ہے جو اہمیت میں پہلے کے بعد ہے پہلا رکن شہادتین کے اقرار اور دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا اسلام کے اندر توحید کے بعد نماز کا مقام و مرتبہ اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم گدیس بنیام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں اور نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے دوسری بنیاد ہے اے اسلام کی ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن دعوت کے لیے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تو آپ نے کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العامین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں اور جب وہ اس کی اطاعت کریں اس کو مان لیں تو آپ نے کہا کہ ان کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر پانچ وقت نماز فرض کر دی ہے تو کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد انسان پر نماز فرض ہو جاتی ہے کوئی مسلمان ہوا اب اس پر نماز فرض ہو گئی نماز پڑھنا اس کے لیے فرض ہے ضروری اور واجب ہے نماز پڑھنا تو یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے ایسے مانوی نے فرمایا حدیث کے اندر عمر علیہ السلام وہ عمود ہو تمام چیزوں کی بنیاد اسلام ہے تو کہ اسلام کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا ایک غیر مسلم ہے کتنا بھی خیر کا کام کرے دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے تو بنیاد اسلام ہے اسلام لانے کے بعد نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا ملے گا دنیا میں ان خیر کا بدلہ مل سکتا ہے انسان کو صحت ملتی ہے منصب مل جاتا ہے تندرستی ملتی ہے مال مل جاتا ہے دنیا کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ نے کیا فرمایا کہ وہ عمود ہو صلاح اسلام کا جو عمود ہے اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے تو نماز میرے بھائیو دین اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں جب تک انسان کی جان باقی ہے اور اس کے ہوش و حواس باقی ہے انسان پر نماز فرض ہے نہیں چھوڑ سکتا نماز کو گھر میں ہے تو بھی سفر میں ہے تو بھی دشمنوں کے سامنے ہے تو بھی بیمار ہے تو بھی ہر حال میں اس کو نماز پڑھنا آپ سفر میں ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے مت رکھیے روزہ بعد میں روزے کی خزا کر دیجیے نماز ایسا نہیں ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے سفر میں بھی دشمنوں کے سامنے ہے تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرے گی ایک جماعت نماز پڑھے گی نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا دشمن سامنے کھڑا جنگ ہو رہی ہے پھر بھی اس موقع پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز خوف جو شریعت کے اندر مشروح ہے معاف نہیں نماز ہوش و حواص ہیں آپ کے اور جان باقی ہے آدمی کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے ہاں انسان کے ہوش و حواس ہو گئے انسان مجنون ہو گیا پاگل ہو گیا اس کے ہوش واس نہیں ہے تو نماز اس سے معاف ہو جاتی ہے اگر یہ شکل اور صورت نہ پیدا ہو تو انسان کو نماز پڑھنا انسان بیمار ہے تو بھی پڑھنا پاک نہیں رہتا ہے نا پاک ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو چھوڑ نہیں سکتا فتح اللہ اس استطاعت بھر انسان کو اللہ تعالیٰ جاننا ہے نبی کے پاس ایک خاتون آئیں بنت جہاش رضی اللہ انہا ہمارے نبی کی بیوی تھی زینب جاش ان کی بہن تھی بنت جاش ان کے شرمگاہ سے بہت خون آتا تھا ہمارے نبی کی پات تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ بہت زیادہ مجھ کو خون آتا میں کیا کروں تو آپ نے کہا کہ جب تک حیض ہے جب تک نماز نہ پڑھو اور جب حیض ختم ہو جائے تو نماز پڑھو اگرچہ خون آتا ہے شرمگاہ سے خون آنا یہ ناپاکی ہے لیکن پھر بھی ہمارے نبی ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھنا آئے ہر نماز کے لیے وضو کرو یا دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھ لو لیکن پڑھنا ہے نماز چھوڑ نہیں سکتی نماز آدمی کے پیشاب کے خطرے آتے ہیں پیشاب کے راستے سے یہ بہانہ بنا کر کے نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ یا انسان کو اس کی بیماری ہے گیسٹنگ کی گیس اس کو خارج ہوتی رہتی ہے اس کو بہانہ بنا کر کے نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے وضو کر لے نماز آ کر کے پڑھے وہ اور نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہوگی اللہ معاف کرے گا یا پیشاب کے خطرے آئیں گے انڈر ویئر پہن لے وضو کر کے آئے مسجد میں نماز پڑھے پیشاب کے خطرے آئیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو لیکن نماز معاف نہیں ہے جب تک ہوش و حواس ہیں تب تک نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے لیٹ کر کے پڑھنا ہے آنکھ کے اشارے سے پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے اسے توحید معاف نہیں ہے اللہ کے سلطاء اللہ تو شریف بلّلتا ہر رخ تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا نہیں شرک نہیں کر سکتے ایسی نماز بھی معاف نہیں ہم سے جب تک ہماری جان باقی ہے جب تک روح باقی ہے جب تک ہوش و حواس ہے جب تک نماز انسان پر فرض ہے بچہ دس سال کا ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا بلکہ سات سال کا ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے دس سال کا ہو گیا نماز نہ پڑھ لے مارنے کے لیے کہا گیا کہ بچے کو مارو جو بچہ نماز نہیں پڑھا دس سال کا ہو گیا اتنی اہمیت نماز کی لیکن ہمارے یہاں کون نماز نہ پڑھنے پر مارتا کوئی نہیں مارتا لیکن بچے کا اگر نمبر کم آ گیا تو ضرور مار دیں گے بچے نے پیشاب کر دیا آپ کے کپڑے پر آپ ہم مار دیتے ہیں اس کو یا اس طریقے سے اور کچھ اس نے نقصان کر دیا ہے کہ نہیں ہے مار دیتے ہیں اس کو لیکن نماز نہ پڑھنے پر کوئی نہیں مارتا ہے اس لیے کہ باپ خود نماز نہیں پڑھتا ماں خود نماز نہیں پڑھتی کیسے مار سکتے ہیں اس کو تو اس لیے والدین ماں باپ بچوں کے لیے نمونہ ہیں پہلے ہمیں اپنی صلاح کرنی پڑے گی پہلے ہمیں نماز کا پابند بننا پڑے گا تب بچے نماز کے پابند ہوں گے آج صورت حال ہے کہ ماں باپ نماز کے پابند ہیں لیکن بچے پابند نہیں ہیں لیکن جب ماں باپ نماز کے پابند نہیں رہیں گے تو بچے کیسے پابند ہوں گے جب ماں باپ سوئیں میں تو بچے نماز کے لیے اٹھیں گے. ہم بچوں کو تو اٹھاتے ہیں اسکول جانے کے لیے لیکن نماز کے لیے کیا بچوں کو اٹھاتے ہیں ہم نہیں اٹھاتے کیا نماز کے لیے بچوں کو ہم پہلے سلاتے ہیں گھر کے اندر کہ بچے سو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا فجر میں نہیں لیکن اگر کوئی اور کام ہے تو بچے سو جاؤ آپ کو امتحان دینے جانا ہے رات پر جاگو گے تو ڈسٹرب ہوگا آرام کر لو سو جاؤ اس کے بعد پھر پڑھنا پھر جانا لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں نہ ان کو جگاتا ہے نہ نماز کے پڑھنے کے لیے وقت پر کوئی ان کو سلاتا ہے تو پہلے ہمیں اپنی سلاح کرنی پڑے گی ہم اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہیں کلو کم راہ میں کلو کو مسولتے تم میں سر آدمی رائے ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا صرف ذمہ داری پیسہ بھیجنا نہیں کہ پیسہ ہم نے بھیج دیا ختم ہو ہوگی ذمہ داری اس سے بڑی ذمہ داری دین کی ذمہ داری اللہ حما تک مان والو اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ یہ بچے ہمارے اہل ہیں ہمارے گھر والے ہیں بیوی بچے ہمارے جو ماتا ہے تھے ان سب کو جاننا سے بچانا یہ نہیں کہ صرف اپنا بچنا اپنا بھی بچنا ان کو بھی, بچنا ان کو بھی بچانا ہے دو کام ہمارا اپنے آپ کو بچانا ہے اور اہل والو بچانا ہے خود اپنی صلاح کرنی دوسروں کو بھی صلاح کرنی اپنے آپ کو بچانا ان کو بھی بچانا ہے تو نماز میرے بھائی بہت ہے میں دس سال کا بچہ ہو گیا ہمارے بھی نماز پڑھنے کا حکم. نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا الحداللہ ایک حدیث معافمات ہے کہ ہمارے درمیان اور جو ان کے درمیان کفر و شیر کے درمیان جو فاصلہ وہ نماز کا ہے جسے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا اور ایک حدیث معافات بندے اور کفر اور شیر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے اتنی سخت وعید ہے اتنا سخت جرم ہے نماز چھوڑنا کہ مارد بھی نہیں کہا کفر کے کام کیا اس نے جسے نماز کو چھوڑ دیا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا اگر ناجائز کسی نے کسی قتل کیا سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا لیکن عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا وہ اولماحاش بحلا عبد القیام اور صلاح قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا نماز کا حساب لیا جائے گا فائن صلاحت اگر نماز صحیح نکل گئی فقط فاضہ وہ وہ کامیاب ہو گیا اور جو ہے فوض اور کامیابی اس کو مل گئی اور اگر نماز خراب ہوگی تو فقط خواب و وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا تو سب سے پہلے میرے بھائیوں نماز کا حساب جو ہے لیا جائے گا نماز ایسی عبادت ہے جو ہر امت پر فرض تھی ہر امت پر اللہ رب اللہ نے نماز کو فرض کر دیا تھا اللہ رب الام نے کرشاد ہے وہ وہین الم فیر الخیرات و اقام السلات و اتا زکا ہم نے ان کی طرف وہی کی تھی خیر کے کام کرنے تھی. کی کہ خیر کا کام کرنا ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا ہے تو نماز سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر جو ہے کتنا کتنی بڑی اہمیت والی جو ہے عبادت ہے اور عمل ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ فرون کے ساتھ ہمان کے ساتھ ہوگا قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا جو نماز نہیں پڑھتا نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ قانون فرعون حامان اور رب بن خلب کے ساتھ اٹھائے گا وہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ اسے لوگ رہیں گے جو نماز نہیں پڑھتے اس طریقے سے اللہ حرب العامی نے قرآنِ کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پوچھیں گے ماں سرکم فی سخر تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے پالعلام قبیل المسلیم سب سے پہلا جواب ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے یہ کون جواب دے گا مسلمان جواب دے گا کیونکہ نماز مسلمان پر فرض ہے کافر پر نماز نہیں فرض ہے وہ تو کافی رہے غیر مسلم ہے وہ یہ مسلمان جواب دے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بھی جہنم کے اندر جائیں گے ہے کہ نہیں ہے اللہ کے سنو کیا ہم بہتر میں بہتر جائیں گے تہتر میں تہتر میں سے بہتر جائیں گے جہنم کے اندر اور یہاں اللہ کے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ پوچھیں کہ ماں صلی کا فی سقر تم جہنم میں کیوں چلے گئے دنیا ہمارے ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے ایک کمپنی میں کام کرتے تھے ایک ہوٹل میں کھاتے تھے ایک روم میں رہتے تھے ایک جگہ ہم نے پڑھا ایک جگہ تعلیم حاصل کی ایک اسکول میں ایک مدرسے میں تم جہنم میں کیوں چلے گئے کال الم نکو بین المسلیم ہم <سلام>, سلام پڑھنے والوں، سلام پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے نماز کی پابندی نہیں کرتے سب سے پہلا جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے تو نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ نماز کی پابندی جنت میں لے جاتی ہے ایسے اللہ الباب نے کیا مسلم اللزیم احمد ان لوگوں کے لیے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جہنم کی بربادی ہے جو نماز کو بھول بھول کر کے پڑھتے بھول بھول کر کے یعنی کبھی نماز پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی تین کبھی تین وقت کی پڑھ لیا کبھی دو وقت کی پڑھ لیا کبھی چاروں پڑھ لیا سفر میں جاتے عمرہ کرنے کے لیے تو پوری نمازیں پڑھتے ہیں. نہیں چھوڑتے نماز لیکن جب گھر واپس آ تو پھر نماز نہیں پڑھتے نماز. جی. سب معاف کروا کے آگے مکہ سے نماز چھوڑ دیے سفر میں اگر گاڑی والا نہ روکے ڈرائیور تو اس کو غالی دیتے ہیں لو ہم کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں روکا اس نے ہم کو نماز چھوڑوا دیا نہیں روکا نماز کے لیے لیکن وہی لوگ جب ابرا کر کے گھر آ جائیں گے بغل میں مسجد ہے روم گھر کے مسجد کے بغل میں ہے حیا علیہ صلی اللہ حیاء الفلاح کی آواز ہے کانوں میں لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے یہاں کوئی ڈرائیور آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے تو کیا نماز صرف عمرہ کے لیے ہے نماز اللہ رب اللہ ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا عمرہ سے بڑی عبادت ہے نماز دوسرا رکن ہے عمر نماز اسلام کے اندر تو سفر میں گئے نماز پڑھ لیا لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لیا لوگ کیا کہیں گے گھر میں آگے روم بند کر لیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے تو نماز میرے بھائی اللہ نے کیا برف وئی المسلی انصلاح تم ساہن جو نماز کو بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں مرضی کے بعد سے جب مرضی آئے پڑھ لیا جب مرضی نہیں, نہیں پڑھا ان کا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں والی بال فٹ بال کرکٹ کا مائش ہو رہا نماز چھوڑ رہے ہیں نماز مل جا کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں کرکٹ میں مگن ہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اب نماز ختم ضائع برباد نماز نہیں پڑھیں گے یہ صورتحال یعنی کرکٹ زیادہ اہم ہمارے سامنے نماز سے جبکہ نماز اللہ کے اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرتی نماز انسان کی صلاح ہوتی ہے نماز اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نماز نور ہے اللہ کس وقت منحا فضا علیہ کانت الح نور وہ نجاتن برہان القیامہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے قیامت کے اس کے نور ہوگا اس نماز کی روشنی میں چلے گا تاریخی کے اندر دلیل ہوگی اس کے پاس نجات ہوگی جہنم سے اس کو پرسراد پار کر جائے گا وہ وہاں نور کی روشنی کی ضرورت ہوگی نور کہاں سے آئے گا نیک امال سے آئے گا نماز سے نور آئے گا تو ہی سے نور آئے گا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کے اندر نور آئے گا ان عبادات سے نور انسان کو ملے گا قیامت کے دن تو یہ نور ہے میرے بھائی یہ روشنی ہے قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے یہ یہ دلیل ہے آپ کے مومن ہونے کی آپ کے مسلمان ہونے کی اللہ کےسول کے زمانے منافق بھی نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے تھے اللہ نے قرآن کریم کے ذر بیان کیا کہ وہ ادا قام اللہ خام و جب نماز کے لیے آتے سستی کرتے ہیں یورناس لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں ولاد کرم اللہ کا ذکر کرتے لیا کاری ہے ان کے پاس اس لیے ہمارے بھی ان کو قتل نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھیوں کا قتل کر نماز پڑھنے والوں کو تو نماز پڑھ کر کے انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کی اپنے خون کو محفوظ کر لیا نماز پڑھنے کے لیے سے. اس لیے ہماربی نے ہمارے ان سے جنگ نہیں کیا آج ہم مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے اللہ کے سو کے زمانے منافق بھی نماز پڑھتا تھا آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تھا وہ منافق اس لیے ہمارے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا آج ہم پکے سچے مسلمان ہیں اور جو ہے یعنی کچھ بھی ہو جائے تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے انسان روڈ پر نکل آتا ہے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فجر کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نیت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں بلکہ اور نمازوں کے لیے بھی آپ دیکھیں جتنی نماز میں جمعہ کی نماز میں عید اور بقرعید میں ہماری تعداد ہوتی ہے اتنی نماز اتنی اتنی ہر نماز میں ہماری تعداد ہونی چاہیے فرض ہے یہ معافی نہیں ہے یہ جمعہ میں مسجد فلا ہے اور نماز میں دیکھیے چلیے کچھ کچھ اوقات میں تو کچھ لوگ رہتے ہیں لیکن فجر میں آپ دیکھیے دو تین سب بھی مشکل سے فل ہوتی ہے لوگ سوئے رہتے ہیں اور جب ڈیوٹی قریب آتی ہے چھ بجے تب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جب تین بجے فجر ہوتی ہے سوا تین ساڑھے تین بجے تو مسجد خائی رہتی ہے نا میم صاحب نہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن جب ڈیوٹی قریب ہو گئی جب نماز جیسے ختم ہوگی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی تو مسجد فل ہونا شروع ہو جاتی ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ڈیوٹی نماز موخر ہونے لگی فجر کی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اب لوگوں کی مسجد میں آنے کی جیسی یہ ہماری سورت ہے تو میرے بھائی نماز بہت اہم ترین عبادت نماز چھوڑنے کا تصور نہیں اسلام کے کی اندر کہ ایک مسلمان ہے نبی کا امتی ہے اللہ پر آخرت پر ایمان ہے قرآن اور حدیث پر ایمان ہے وہ نماز نہ پڑھ اس کا تصور نہیں اسلام کے اندر نہیں تصور ہے اس کا کہ انسان نماز نہ پڑھنے والا اللہ کسر کے زمانے منافق نماز پڑھتا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا وہ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھتا تھا لیکن سستی کرتا تھا لیکن آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے لوگ لیکن آج پکے سچے مسلمان ہو کر کے بھی نماز پڑھنے میں تیار نہیں جی ہاں تو میرے بھائی نماز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بہت زیادہ آپ سوچئے وہ لوگ جو بھول کر کے نماز پڑھتے ہیں جب ان کے لیے جہنم کی وعید ہے تو جو نماز کو لیا نہ پڑتا اس کا کیا اثر ہوگا تو نماز کے اندر بھول جانا یہ, یہ, یہ عائب نہیں ہے نماز میں بھولنا عائب نہیں نماز کو بھولنا عائب ہے نماز میں انسان بھول سکتا ہے دو رکعت والی نماز ہے انسان کبھی تین رکعت پڑھتے پڑھا سکتا ہے چار رکاعت والی نماز ہے کبھی انسان پانچ رکعت تین رکعت پر سلام پھیر سکتا ہے بھول سکتا ہے تشود بھول سکتا ہے ہمارے بھی بھول جایا کرتے بھول گئے اور اس طریقے سے انسان قرآن پڑھتا ہے قرآن میں بھول سکتا ہے انسان ہے کہ نہیں نماز میں بھولنا یہ عائب نہیں ہے نماز کو بھولنا یہ عائب ہے اللہ نے نماز کو بھولنے والوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی فویل مسلم ایسے نمازوں کے لیے وائل ہے ویل جہنم ایک طبقے کا, کا نام ہے گڑھے کا نام ہے ان کے لیے وہ, وہ طبقہ اس, اس گڑھے کے اندر وہ لوگ رہیں گے جو نماز کو بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی نماز بہت اہم عبادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جن چیزوں کی آپ نے وصیت فرمائی السلام, السلام السلام نماز اور نماز نماز نہ چھوڑنا غریبوں کا اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں غلام ہیں تمہارے ماتحت ان کا خیال رکھنا اور نماز اور نماز کی پابندی کرنا نماز نہ چھوڑنا آپ نے آخری وقت ہے اس کی وصیت کر کے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نماز کی وصیت کرتے اسم الف فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو جب گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس میں لکھا کرتے تھے جسے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کی دیگر چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا برباد کر دے گا آج ہماری زندگیوں سے مسلمانوں سے تو بھی ضائع ہو چکی ہے سنت ضائع ہو چکی ہے تو کی جگہ پر شرک اور کفر آ گیا سنت کی جگہ بدعت اور خرافات آ گئی اور نمازوں کو بھی لوگوں نے ضائع و برباد کر دیا اسلام کے اندر جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہے وہی چیز ہماری زندگی سے آج غائب ہے سب زیادہ توحید اور سنت تھے وہی غائب ہے نماز کی اہمیت اس کے بعد نماز بھی غائب ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز تو لوگ سمجھتے مانے ہیں کہ بوڑھوں کے لیے یہ جو پچاس سال اس کے بعد ہو گیا اس کے لیے کوئی نوجوان ہے اس کو سمجھتے کہ اس پر نماز بھی فرضی نہیں ہوئی ہے وہ بعد میں نماز پڑھی جب بوڑھا ہو جائے گا تب نماز پڑھے گا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بوڑھے ہونے تک گا وہ کس کو پتا ایک پل کی خبر کسی کو نہیں اللہ رب الم انسان بالغ ہو گیا نماز فرض ہوگی اس کے اوپر نہیں پڑے گا گنگار ہوگا وہ تو میرے بھائی نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے بہت اہمیت کی حامل ہے ایک بندے مومن سے نماز کے چھوڑنے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے یہ ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان فرق فرق کرنے والی چیز ہے فاصلہ ہمارے داؤن کے درمیان جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ سب کچھ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ دعا رب ہم سب لوگوں کو نمازوں کا پابند بنائے آمین اللہ, آمین ہمارے وائدہ آمین اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے جو بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین اللہ, آمین اللہ ان کو نماز کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے آمین آمین آمین اللہ رب الامن ہمیں پہ نبی کی سنت پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے امین اور صا محمد اللہ آگے شیخ بیان کریں گے نماز کا طریقہ انشاءاللہ. جی جی آگے کے درس میں آئے گا نماز کا طریقہ تو وہاں ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کے کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق جزاکم دامین جداک ملب محمد وسلم علی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ